مجھے نیچے تو اوکے السلام الله وبركاته ان الحمد لله رب العالمين والصلاه ولا عدوان الا على الظالمين واصلي وسلم على المبعوث رحمه للعالمين محمد ہی ربی اسانی چودہ سو سینتیس ہجری موافق سات فروری دو ہزار سولہ عیسوی کو مکتب تعاون برائے دعوت و ارشاد توجالیات حرعودا کے اس اجلاس حال میں ہم استقبال کرتے ہیں فضیلۃ الشیخ ابو زید ضمیر حافظ اللہ کا کہ آج وہ اس مکتب جالیات کے اندر مہاجر کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں فضیلت الشیخ ابو زید غمیر حفیظ اللہ الحمد محتاج تعارف نہیں ہے آپ لوگوں کے درمیان اور ان کی علمی کاوشیں ان کے دروس و محاضرات سے پوری دنیا کے مسلمانان عالم فائدہ اٹھا رہے ہیں مختلف لیکچرز محاذرات دروس اور دعوتی سرگرمیاں ان کی مرکزی جگہ شہر بمبئی ہے وہاں سے یہ تعلق رکھتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے صلف و صالحین و دین صحابہ کرام کے منحج پر انہوں نے جب سے اپنا منہج تبدیل کر کے اصل منحج پر آئے جو منحج ہے حبیب اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج ہے وہ بکر و عمر و عثمان و حیدر رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو منحج ہے صحابہ کرام کا جو منحج ہے محدثین غام کا جو منہج ہے کرام کا اس صحیح اور معتدل اور صاف ستھرے اور مضبوط منہج کو انہوں نے اختیار کیا ہے اور وہ منہج کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے دعوت کتاب و سنت قرآن و حدیث کا منہج ہے جو اس منہج پر آپ لوگ یہاں روزہ جالیات کے اندر یا مختلف جالیات کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آئیے آج کے اس پروگرام کے آغاز کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اپنے مکتب جالیات روزہ کے ایک فارغ التحص حافظ حماد شوکت حافظ اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها مَا كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا خیر دے حافظ حماد شوکت حافظ اللہ کو انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کیا دوستو اپنے مہمان گرامی فضیلت الشیخ ابو زید ممیر حافظ اللہ کے بارے میں بتاؤں کہ یہ شہر پونا کے رہنے والے ہیں جہاں یونیورسٹیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے بین الاقوامی ممالک سے طلبہ وہاں جا کر دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں انہیں طلاب میں مختلف عرب ممالک کے طلبہ جمع ہوئے اریٹیریا یمن مصر سعودی عرب اور بھی ممالک کے خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ لوگ عربی زبان میں انہوں نے یہاں علماء عرب کی کتابوں کو جمع کیا ایک مختصر لائبریری بنائی جہاں آ کر وہ مطالعہ کیا کرتے تھے اس کتابوں کا مطالعہ انہیں بھی دعوت دی شیخ کو یہ جی سافٹ ویئر انجینئر ہیں پیشے کے اعتبار سے یا تعلیم کے اعتبار سے وہاں پہ انہوں نے عربی زبان میں وہ تعلیمیں حاصل کی ان سے کچھ سیکھا بہرحال مجھے اتنی تفصیل سے معلوم بھی نہیں جو شیخ نے بتایا وہ یہ کہ ان کتابوں سے شیخ محمد بن صالح علیہ الحسمین رحمہ اللہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ شیخ ناصر الدین البانی محدث عصر اور بھی علماء عرب کی کتابوں کا مطالعہ کیا انہوں نے تو انہیں بات سمجھ میں آ گئی کہ جو منہج صلاح صالح ہے جو منہج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج ہے ایک لاکھ سے زائد صحابہ کرام کا جو منہج ہے تمام محدثین کرام کا جو منہج ہے تمام ائیم نظام کا وہ منہج کتاب و سنت ہے انہوں نے اس عقیدے کو اپنایا اور پھر اس کی نشر و اشاعت کے لیے انہوں نے دنیوی علوم کے حاصل کرنے کے باوجود بھی دینی علوم میں اتنی انہوں نے دسترط حاصل کر لی کہ اب ماشاء اللہ یہ شیخ ہیں محاور ہیں اور جی ان کے پاس شرعی علوم بہت زیادہ انہوں نے حاصل کیا اللہ کے کی فضل و کرم سے اور کچھ مدارس نے انہیں اعزازی سرٹیفکیٹ بھی ان کو نوازا بلکہ اس سے زیادہ کے حقدار ہیں تو آپ جو احباب آئے ہیں مکاتب الجالیات میں تعلیم حاصل کرتے ہیں آپ کے لیے مشاء راہ ہیں نقش قدم ہیں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے سنگ میل ہے آپ بھی کوشش کریں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ شاء آپ بھی ایک بڑے اسلام کے مول بن سکتے ہیں اسلام کے دائی بن سکتے ہیں دوستو اسلام کی نشو وشاعت میں آپ کا احترال ہو سکتا ہے اور صحیح چیزوں کو پالینا اس پر عمل کرنا یہ عیب نہیں ہے یہ تو انسان کی خوبی ہے عیب تو یہ ہے کہ انسان غلط منہج پر باقی رہے آپ ضعیف احادیث پر چلتا رہے اور صحیح احادیث کو ترک کر دے یہ غلطی ہے انسان کی اور صحیح باتوں کو وہ بھی نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ وہ بھی اللہ اس کے رسول کے احکام تو دوست روشنی آ جانے کے بعد تاریکی کا دور ختم ہو جاتا ہے اسی طرح علم آ جانے کے بعد جہالت کا دور ختم ہو جاتا ہے تو دوستو یہ علم کی روشنی ہے قرآن و حدیث کیا ہے علم کی روشنی صحابہ کرام کی زندگی مبارک علم کی روشنی محدثین نے کرام کی زندگی مبارک علم کی روشنی عیم اظام کی زندگی مبارک اور ان کی ان کی سیرت حیات ہمارے لیے روشنی ہے مشال ہے ہم بزرگانے دین صلیف صلین علیہ اللہ کا کا, کا, کا, کا, کا کا احترام کرتے ہیں ہم ان کا صحیح تقدیث کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں لیکن بہرحال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صاحب اکرام کی سنت کے مطابق جو بات ہوتی ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں یہ باتیں آپ لوگوں کے غصے گزار کرنی تھی خیریت شیخ کا آج جو موضوع ہے وہ یہ ہے انسان کی زندگی سے متعلق ہے اور اس کے جذبے شوق و محبت و ایمان کو بڑھانے کے لیے ہے کہ مرض سے موت تک انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بسا اوقات وہ موت کا پیش خیمہ بھی ہوتا ہے اور یہ زندگی مرض اور بیماری اور موت یہ دونوں انسان کے لیے درس ہے عبرت ہے اس میں جیسا کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اک سے رو ذکر حادم اللذات یعنی موت موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو نہیں تو قبور فضور عنکرکم الخرہ میں نے پہلے تم کو قبر کی زیارت سے منع کیا تھا اب حکم دیتا ہوں کہ زیارت کرو اور شریف میں آیا ہے کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے تو دوستو یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ انسان کے لیے روشنی ہیں انسان کے لیے مثل راہ ہیں انسان کی زندگی میں بیداری پیدا کرنے کے لیے بہت اہم ہے تو اس حساس اور عظیم موضوع پر میں بیان اور درس پیش کرنے کے لیے دعوت سخن دیتے ہیں اپنے محاذر اور مہمان خصوصی مہمان گرامی کو کہ فضیت الشیخ ابو زید ومیر حفیظ اللہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں فلیت وفت فضلی شیخ کو مشکوراََ علما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 والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون محترمي شايف فرقان حكظ الله مرمو سلام ديني بهايوه اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک ایسی زندگی دی ہے جو امتحان کی زندگی ہے اور ختم ہونے والی اور اللہ تعالی نے ہر ایک کے لیے برابر وقت نہیں رکھا کوئی بچپن میں مر جاتا ہے کوئی جوانی میں اور کوئی بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جاتا ہے ہر ایک کو ایک مقررہ وقت ملا ہے اور جتنی زندگی ملی ہے وہ ساری کی ساری امتحان کی زندگی ہے یہ زندگی اس لیے بھی ہے کہ ایک انسان اس زندگی کے صحیح استعمال کے ذریعے سے اس سے بہتر زندگی پا سکے جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے دنیا کی زندگی دار المتحان دارالعمل ہے اور آخرت کی زندگی دارالجذا ہے جس میں عمل کے لیے موقع ختم کر دیا جائے گا لہذا ایک انسان کو دنیا کی زندگی کو اسی اعتبار سے دیکھنا چاہیے اگر وہ موت کو اور آخرت کو اور جنت اور جہنم کو اور قیامت کے دن کو اپنے سامنے رکھے ایسا آدمی دنیا میں بھٹکتا نہیں ہے لیکن جیسی آدمی موت کو بھول جاتا ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہی کو بھول جاتا ہے جنت کی نعمتوں کو اور جہنم کے عذاب کو بھول جاتا ہے اس سے اپنی نگاہ ہٹا لیتا ہے ایسے آدمی کے سامنے دنیا کی لذتیں اور دنیا ہی کے مسائل سامنے ہوتے ہیں پھر وہ دنیا کی نعمتوں کے لیے دورتا ہے اور دنیا ہی کے مسائل کو اصل سمجھ کر اپنی زندگی ان مسائل سے بچنے کے لیے ختم کر دیتا ہے ایک آدمی کو چاہیے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ بعض اوقات اللہ رب العالمین موت سے پہلے بڑھاپا اور بڑھاپے میں بیماری بھیجتا ہے اگر ایک اعتبار سے تکلیف ہے لیکن ایک اعتبار سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ بیماری اور یہ بڑھاپا خیر ثابت ہوتا ہے بڑھاپا آتا انسان اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے بیماری آتی ہے آدمی اپنی عاجزی کو محسوس کرتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ اب میری زندگی ختم ہونے کے قریب ہے اگر اللہ کسی کو اچانک موت دے دے تو بہت ممکن ہے وہ توبہ نہ کرے اللہ سے دعا نہ کرے غفلت کی حالت میں مر جائے لیکن بہت سے لوگ جب بیمار ہوتے ہیں بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے لہذا اس ختم ہونے والی زندگی میں اخیر اخیر میں وہ اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ تعالی سے توبہ کرنے والے بچے ہیں اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بڑھاپا اور بیماری ان کے لیے مغفرت کی طلب کا دروازہ کھولنے والی ثابت ہوتی ہے لیکن ایک عقل مند آدمی ہر حال میں نیکیاں سمیٹتا ہے تاکہ وہ اچھے اور برے تمام حالات میں دینی اعتبار سے ایمانی اعتبار سے عملی اعتبار سے ترقی کرتا رہے تاکہ جب آخرت کی دنیا میں ہو جائے جنت کا اونچا مقام اس کو مل سکے دنیا کا ایک منٹ بھی اس سے ضائع نہ ہو وقت بہ رہا ہے اب چاہے تو آدمی اس کو استعمال کرے یا استعمال نہ کرے ایک ایک منٹ گھڑی کا کاٹا جیسے حرکت کر رہا ہے ہمیں احساس ہو یا نہ ہو ہم موت سے قریب جا رہے ہیں کوئی آدمی اپنے گھر کی گھڑی اگر بند کر دے تو موت کے وقت کو مؤخر نہیں کر سکتا ہے البتہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری شروع کر دے اور یہی سب سے اصل مداقع ہے آج کی اس گفتگو میں بنیادی طور پر تین اناوین سے متعلق ہم گفتگو کریں گے وقت ویسے بہت تنگ ہے میں کوشش کروں گا کہ تیزی سے ان ساری چیزوں کو آج ذکر کر دوں تاکہ ایک رہبری قرآن و سنت کی ہمارے سامنے رہے کہ ایک انسان موت کے بارے میں کیا جاننا چاہیے اس کی بھی ضروری ہے وہ جانے دوسرے بڑھاپے یا بیماری کے اعتبار سے خاص طور سے بیماری میں اس کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا عنوان بھی وہی ہے اور تیسری چیز موت سے قریب اس کو کیا یاد رکھنا چاہیے اس کو اور دوسروں کو کن چیزوں کا لیاد رکھنا چاہیے اس اعتبار سے ہماری گفتگو کے تین مرحلے ہیں ایک موت کی سنگینی اور موت سے متعلق بعض باتیں دو بیماری اور اس سے متعلق کچھ باتیں تین موت کے قریب کا وقت اور اس کے بارے میں آدمی کو کیا یاد رکھنا چاہیے تاکہ اگر کسی اعتبار سے ہمارا جب بھی وقت آ جائے ہم اس کے لیے تیار رہیں ذہنی طور پر علمی اعتبار سے عمل کے اعتبار سے دے. سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے موت ہر ایک کے لیے مقدر کی ہے کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا الموت. تم کہیں بھی ہو موت تم کو پا کے رہے گی برو جی مشہور چاہے تو مضبوط قلوں میں اپنے آپ کو قید کیوں نہ کر لو بڑے بڑے قلعوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لو موت سے بچ نہیں سکتے آدمی ایک بادشاہ پہلے دشمنوں سے بچنے کے لیے قلعے بڑے بڑے بناتا تھا بڑی بڑی پسینے اس کے لیے بناتا تھا تاکہ دشمن اس تک نہ پہنچ سکے یہ چیز آدمی موت کے معاملے میں نہیں کر سکتا ہے کتنا ہی اپنے آپ کو محفوظ کر لے موت سے محفوظ نہیں کر سکتا ہے بڑے بڑے, بڑے بادشاہ دنیا میں آئے چلے گئے دوسری بات یہ کہ اس امت کی عمروں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے حبیث ہم کو تیاری سکھاتی ہے کہ کس عمر میں آدمی کو بالکل خبردار ہو جانا چاہیے ویسے موت کسی بھی عمر میں آ سکتی ہے لیکن جب اس عمر کو پہنچ جائے تو آدمی کو یقینی طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ بہت ممکن ہے اب میرا وقت آ گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں اور امتی ماں بینت میری امت کی عمر سے ستر سال کے بیچ میں ہوں گی سے ستر تک عمریں ہوں گی وہ عقل <ذَلِك> اور ان میں سے سب سے کم لوگ وہ ہیں جو اس عمر کو پار کر لیں تو معلوم ہی ہوا کہ ساٹھ ستر سال کی عمر ایک بنیادی عمر ہے جس میں عام طور سے موت آئے گی اس امت کی عمروں کا اگر دیکھا جائے یا زیادہ مسلمانوں بہت کم چانسز اس بات کے ہیں کہ میری عمر اس سے زیادہ تجاوز کر جائے اس حدیث کو امامت سے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے تیسری بات یہ کہ موت کی یاد اور موت کے بعد انسان کو تیاری کرتے رہنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کنت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فجاءه رجل من الانصار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انصاری صحابی آئے فصلى على صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا اور کہا یا رسول الله ای مؤمنین افضل اللہ کے رسول ایمان والوں میں سب سے افضل کون ہے احسنهم خلقا جو ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا اتیت. کہا کہ یہ بتائی ایمان والوں میں سب سے زیادہ عقلمند کون ہے اکثرهم للموت ذکرہ وہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہوں وہ اختن احما بیٹا اس ادادہ اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے انجام کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا اولا اکل اکیار پھر آپ نے فرما یہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اقل مند ہیں کئی جس کہتے ہیں اس کو جو اقل مند ہو اولا اکل اکیار یہی سب سے زیادہ عقلمند ہے اقل مند وہ نہیں ہے جو دنیا میں مال و دولت جمع کرنے میں اپنی زندگی ختم کرتے اقل مند وہ ہے جو اس ختم ہونے والی زندگی میں باقی رہنے والی زندگی کے لیے تیاری کر لے کہ وہاں کامیاب ہو جائے یہ زندگی کسی بھی طرح ختم ہونے ہی والی ہے اس کو ایسے استعمال کرنا کہ اس کی ختم ہوتے ہی آدمی اچھی زندگی میں چلا جائے یہ عقل مند ہے اس حدیث کو ماجہ نے روایت کیا ہے چوتھی بات یہ کہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے موت کا نہیں اب اسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِن اللہ لَم اِلّا انزل له دواء اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کے لیے اللہ نے دوا بھی نازل کی ہے عَلِمَهُ مَن عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَن جس آدمی نے اس کو جانا اس نے جانا اور جو اس سے لائل رہا اس کو نہیں معلوم سام کا علاج اللہ نے نہیں رکھا ہے یا رسول اللہ صاحبہ نے پوچھا اللہ کہ رسولی سام کیا ہے, نے الموت ساری علاج ہے لیکن موت کا علاج نہیں ہے کوئی آدمی موت سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے آب آیات کسی کے خیال میں ہے کہ کہیں آب آیا چھپا ہوا ہے یا کوئی کہے کہ نئی بیماری جینے انجینئرنگ کے ذریعے سے مل رہی جس سے انسان جوان رہ سکتا ہے موت نہیں آئے گی نہیں ایسا بولنے والے سب چلے گئے اور جا رہے ہیں کچھ نہیں انسان موت سے نہیں بچ سکتا ہے باقی ساری بیماریوں کا علاج ہے اس حدیث کو امام حاکیم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح اسی طرح سے موت نیک انسان کے لیے راحت ہے موت آدمی کو پسند نہیں ہوتی ہے کوئی مرنا نہیں چاہتا ہے لیکن نیک انسان کے لیے موت خیر ہوتی ہے ابو قطادہ ابن ربی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ تھے آپ کے پاس سے ایک جنازہ گیا فقال مستریح ان و مسترا ہو آپ نے فرمایا کہ یہ مستریح ہے اور مستراح من ہوا ہے یہ راحت پا گیا یا اس سے لوگ راہت پا گئے قالوا یا رسول اللہ مَا الْمُسْتَرِحُ وَالْمُسْتَرَحْ مِنْهُ صحابہ رجاللہ کے رسول راحت پانے والا یا اس سے لوگ راہت پائیں اس کا کیا مطلب قال اَلْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَتِ اللَّهِ آپ نے فرما مومن جب موت اس کو آتی ہیں تو دنیا کی تکلیفیں اور دنیا کی تھکن ان سب سے نجات پا کر اللہ کی رحمت میں چلا جاتا ہے ایک مومن کو جب موت آتی ہے تو دنیا کی تکلیفوں سے بچ کے وہ آخرت میں اللہ کی راحت میں چلا جاتا ہے رحمت میں چلا جاتا ہے ولاب الفاظ و شجر ویکن ایک گناہ گار پاجر کافر منافق جب دنیا سے جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس سے سارے بندے اور بستیاں اور اسی طرح سے شجر پیڑ پودے اور جانور سب کے سب راحت پاتے ہیں کہ یہ جب خود زندہ تھا دوسروں کو تکلیف دیتا تھا اور اس کے گناہوں کی وجہ سے جب اللہ کا عذاب آتا تھا تو سب پر آتا تھا سب کو نقصان اور تکلیف ہوتی تھی سیلاب اور کسی اور شکل میں جب بھی عذاب آتا اس کی وجہ سے سب کو نقصان ہوتا تو اس کے مرنے سے سب لوگ راحت پاتے ہیں تو ایمان والا جب مرتا ہے تو وہ خود راحت پاتا ہے اور بے ایمان اور برا انسان جب مرتا ہے تو لوگ اس سے راحت پاتے ہیں یہاں تک کہ جانور بھی اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے نمبر 6 کتنی بھی تکلیف کیوں نہ ہو کیسے بھی حالات بگڑے ہوئے کیوں نہ ہو آدمی کو موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے بعض اوقات آدمی بیمار ہوتا ہے کہتا ہے اللہ موت دے دے بعض اوقات خود کشی کر है یا نہیں اپنی جگہ درست ہے لیکن موت کی تمنا اور دعا کرنا جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یا تمنا کو ملنو تم نے سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے اما مفسین فلاداد اگر وہ آدمی نیک ہے بہت ممکن ہے کہ اگر اس کو زندگی ملی تو نیکیوں میں اور بڑھ جائے گا وہ اما مسین اور اگر وہ آدمی گناہ بھی ہے تب بھی موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے ایک آدمی نیک ہے اگر ایک دن بھی اس کی زندگی میں بڑھ جائے تو وہ آدمی وہ آدمی ایک دن میں جنت کے کتنے سارے مرتبے پا سکتا ہے جنت کے سو درجات ہیں اپنی نیکیوں کے ذریعے سے وہ اونچا مقام پا سکتا ہے اور اگر وہ گناہ ہیں ہے اگر اس کو وقت مل جائے تو اپنے گناہوں سے اللہ گناہوں کے اللہ سے مفرت کرا سکتا ہے اور جانم سے بچ کے جنت میں جا سکتا ہے تو چاہے آدمی نیک ہو یا گناہ ہو اس کو موت مانگنے کی بجائے اس کو تیاری کرنا چاہیے موت کے بعد کے لیے اس حدیث کو امام البخاری اور دونوں نے روایت کیا ہے اسی طرح سے آدمی کو اگر موت کے بارے میں دعا کرنا ہی ہے تو وہ بری موت سے پناہ اللہ کی مانگی اس کی دعا کرے کہ اللہ بری موت سے بچا. ابو الیسر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میں دب کے مرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ دیوار مس پہ گر جائے اور میں اس میں میری موت ہو ہدم ادبی کا مینل تربی اے اللہ میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں گر کے مجھ کو موت آئے کھائی میں گڑے میں کہیں اور مینل غر اکیول ہر اکیول ہر اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں ڈوب کر یا جل کے یا ہرم ایک دم بڑھاپے کو پہنچ کے مجھ کو موت آئے وہ ادبی کا اللہ میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کی موت کے وقت شیطان مجھ کو خبط میں ممتلا کرے کنفیوز کر دے دین کے ایمان کے بارے میں وا اعوذ بک ان اموت فی سبیلک مضریرا اور اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے مرنے والوں میں نہ ہو جاؤں وا اعوذ بک ان اموت لذیغا اور اللہ اس بات سے میں کو بچا لے کہ میں اس موت میں مروں کہ مجھ کو کوئی تا ابشو یا کچھ بھی ڈس لے. تو ڈسی ہوئی موت سے اللہ حفاظت کر تو اس حدیث کو امام نسائی اور خاکم نے روایت کے استعمال میں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت سے نہیں بلکہ بری موت سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے آدمی کو بری موت سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے یہ کچھ باتیں اس سلسلے میں تھی کہ ایک آدمی موت کے بارے میں کیا جانے آئیے دیکھتے ہیں مریض کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور وہ کیا باتیں ہیں جو مرض کے حالات میں آدمی کو پیش نظر رکھنی چاہیے نمبر ایک بیماری میں آدمی کو چاہیے کہ وہ بیماری کے اجر پر جو بیماری میں تکلیف ہوتی ہے اس کے اجر پر نگاہ رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یوسی بلکم مایوسی بلک مینا مین شوکتن پما فوکا مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے چاہے کانٹا ہو یا اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہو اللہ روایت کیا ہے اس حدیث کے بعد معلوم ہوتی ہے کہ جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے چاہے وہ بیماری ہو یا ٹھو کر لگنا ہو یا کانٹا چبھنا ہو اس بیماری میں اس تکلیف میں اس کا ایک درجہ بڑھ جاتا ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے لہذا آدمی کو اگر بیماری آئے تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اس کو اللہ تعالیٰ کی شکایت نہیں کرنا چاہیے اس تکلیف کو برداشت کرنے میں جو ادر چھپا ہوا ہے اگر آدمی اس پر نگاہ رکھے تو تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے تکلیف میں تکلیف پر اجر نگاہ کے سامنے ہو تو تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے دوسری چیز یہ کہ بخار کو برا نہیں کہنا چاہیے تو اس وقت میں وہ بیمار تھی سردی جاڑا ان کو ہو رہا تھا اور پر رہی تھی فقال ما لکی آپ نے کہا کیا ہوا الله کہنے لگیں, کہنے لگی مجھے بخار ہے اللہ برا کرے اس بخار کا مجھے بخار ہے اللہ تعالیٰ اس بخار کا برا کرے فقار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما, لا ہاں آپ نے کہا نہیں چھوڑو اس کو اس کو برا مت کہو بخار کو برا مت کہو یعنی بخار کو گالی دینا بخار کا برا ہونا تو بخار کا بہت سارے لوگ الگ الگ باتیں کرتے ہیں بخار کا برا مکہ فن تج ہزا آپ نے فرمایا کہ بخار مومن سے گناہوں کو اسی طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کو اس کی گندگی سے الگ کر دیتی ہے جیسے لوہا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوہار اس کو پانی میں ڈالتے ہیں پھر آگ میں ڈالتے ہیں اس کو جو ہے پیٹتے ہیں اس سے گندگی کو نکال دیتے ہیں آگ میں جب لوہا جا, ڈالا جاتا ہے تو اس کی ساری گندگی الگ ہو جاتی ہے صاف ہو جاتا ہے تو جیسے آگ لوہے کو پاک کرتی ہے گندگی سے اسی طرح سے ایمان والے کو بخار گندگی سے گناہوں سے برائیوں سے پاک کر دیتا ہے لہٰذا آدمی جب بیمار ہو تو بخار کو لان تان نہ کرے بخار کو برا نہ کہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا اور الفاظ امام بخاری کے ہیں جو الدب المفرت کی روایت کے ہیں نمبر تین بیماری میں آدمی کو عبادات کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے عبادات چھوڑنا نہیں چاہیے بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو عبادات چھوڑ دیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیمار ہونے میں عبادت چھوڑ سکتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے عمران ابن حسین نبی اللہ فرماتے ہیں فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن مجھے بواثیر کی بیماری تھی تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا فقام فلم فقا فلم آپ نے فرمایا کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرو اور اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ پاؤ تو پھر بیٹھ کے پڑھو اور اگر بیٹھ کر بھی نہ پڑھ پاؤ لیٹ کر پڑھ اب غور کریں کسی بھی حال میں تم ہو بیمار ہو اگر کھڑے ہو کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے پڑھنے کی بھی طاقت نہیں بیٹھ بھی نہیں سکتے تو لیٹ کے پڑھو لیکن کسی حالت میں نماز ماف نہیں ہے بہت سارے لوگ تھوڑی تھوڑی سرد درد ہے تو جاتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا باہر سے آئے تھکے ہوئے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں یہاں اتنی بیمار بیماری ہونے کے باوجود بھی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں لہٰذا بیماری میں نماز خاص طور سے اور دوسری عبادات نہیں چھوڑنا چاہیے ہاں ایک آدمی بیمار اگر ہے اور روزہ ہے رمضان کا اس کے لیے گنجائش ہے قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا کہ آدمی اگر بیمار ہے مسافر تو روزہ مؤثر کر سکتا ہے اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے مرض کے بارے میں بیماری کے بارے میں ایک بات جاننا یہ بھی ضروری ہے کہ ایک آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو اس حال میں نوافل اگر اس سے چھوٹ جائیں کوئی حرج نہیں اس لیے کہ اس حال میں نوافل کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالی کسی مسلمان کو اس کے جسم میں کسی بلا کے ذریعے سے آزماتا ہے جسم میں کوئی بیماری کوئی پریشانی جب آتی ہے اور آزمائش اس اعتبار سے جسمانی بیماری میں آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کال اللہ ہو تک ہی اللہ کا نیامل پرشتوں سے جو نیکی اور گناہ کے لکھنے والے پرشتے ہیں تو نیکی والے پرشتے سے اللہ کہتا ہے کہ جو عام دنوں میں یہ نیکیاں کرتا رہتا تھا اب جب کہ بیمار ہے اور نہیں کر پا رہا ہے اب بھی اس کے لیے وہی نیکیاں لکھو جو پہلے کرتا تھا ہے لیکن اللہ کی طرف سے اس کے لیے رحمت ہے کہ جو عام دنوں میں وہ نیک امال کرتا تھا اللہ خود فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ یہ جو روزانہ ان دنوں میں وہ نہیں کر پا رہا ہے لکھو اب بھی وہ کر رہا ہے۔ فَاِن شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ اگر اللہ تعالی اس بیمار کو شفا دے دے تو اللہ تعالی اس کو دھو کے پاک کر دیتا ہے۔ ساری گندگیوں سے پاک کرتا ہے۔ اب دیکھیے ایک طرف اس کے نیکی لکھی جا رہی ہیں معمول کی اور دوسری طرف اس کے گناہ صاف کر دی جا رہے ہیں۔ وَاِن قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ اور اگر اللہ اس کو اسی بیماری میں موت دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مفرت کرتا ہے اس کے سارے گنا معاف کر کے اس پر رحم فرماتا ہے تو اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور سہیل جامع میں شیخ ال نے اس کو حسن کہا ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مرض کو برا نہیں کہنا چاہیے اور بیماری کے حالات میں بھی آپ اس بات کا یقین رکھے کہ یہ بیماری میرے گناہوں کو دھو دے گی اور میرے معمول کے جو نوافل ہیں ان کا ثواب مجھ کو ملتا رہے گا پانچوی چیز کوئی آدمی اگر مریض کے پاس جاتا ہے اس ملاقات کے لیے تو اس کو چاہیے کہ مریض کو امید دلائے اور ہمت بنائے ہمارے لوگ جب مریض کے پاس جاتے ہیں تو اس کو اور بھی زیادہ ڈرا دیتے ہیں جیسے آدمی جائے مریض کے پاس اور گئے اللہ اکبر کیا حال ہوگا تمہارا تو وہ اس نے تو آئینا نہیں دیکھا ہے اب وہ اس کی بات سن کے گھبرا جائے گا کہ شاید اس کو بہت زیادہ کچھ ہو گیا ہے۔ بہت افسوس اس کے اوپر کر رہا ہے تو یہ افسوس اور اس کے اوپر غم کرنے کی بجائے اس کو امید دلانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ اس کو خوش کرنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی اعرابی یعوده اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کے پاس ایک دیہاتی کے پاس لی کی گئے جبکہ وہ بیمار تھا اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں وَكَانَ مبارکہ تھی کہ جب بھی کسی مریض کے پاس آپ جاتے اس کی عیادت کے لیے آپ اس سے کہتے لاباس کوئی بات نہیں کوئی حرط کی چیز نہیں بیمار ہوئے تو کیا ہوا لادا انشاء اللہ اللہ تعالیٰ ضرور تم کو اس میں سے پاک کر کے نکالے گا یہ بیماری تمہارے لیے پاکی کا ذریعہ بنے گی تو ایک انسان کو تکلیف میں بیماری میں طباب کی امید دلانا چاہیے اللہ سے امید دلانا چاہیے نہ ایک ایک آدمی مایوسی کا اظہار کرے افسوس کا اظہار کرے اس کی بیماری پر اس کو خوش کر کے وہاں سے ہٹنا چاہیے رمزین کر کے نہیں اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے اسی طرح سے بیمار کے پاس جب ہم جائیں تو اس کے لیے شفا کی دعا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت چھوٹی دعا سکھائی ہے آپ فرماتے ہیں اور کئی دعائیں جو عام طور سے لوگ نہیں جانتے ہیں آپ نے فرمایا جو بھی مسلمان بندہ اسی مریض کی, کی لیے جاتا ہے لم یک جس کی موت ابھی آئی نہیں ہے جس کی موت اس بیماری میں مقدر نہیں ہے اور یہ آدمی فیقور صد عم اور روت سات مرتبہ یہ دعا پڑھے کیا دعا ہے حق اللہ علیہ رب بل عاصل بس تین ٹکڑے یا دو چکڑے یا ایک ٹکڑا آپ جو بھی اس کو بنائیں حق اللہ رب بل این میں اس عزمت والے اللہ سے دعا کرتا ہوں مانگتا ہوں طلب کرتا ہوں سوال کرتا ہوں جو ارقی کا رب ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو شفا دے دے آپ فرماتے کہ اگر سات مرتبہ آدمی کہے اللہ تعالیٰ اگر اس کی موت نہیں ہے مقدر بیماری میں تو اللہ ضرور اس کو عافیت دے گا اس کو ضرور اللہ شفا دے گا تو کسی مریض کے پاس ہم جائیں تو اس کے لیے دعا کریں اور اس کے لیے یہ دعا سات مرتبہ پڑھی جائے اس حدیث کو امام امامتی نے روایت کیا ہے اسی طرح سے مریض کی شفا کے لیے صدقہ دینا بھی ایک اچھی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دا مرضاکم کم اپنے مریض کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے اس کو ابو شیف نے اب طوا میں روایت کیا ہے اور صحیح جام الصغیر میں شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیمار کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرنا چاہیے اس لیے کہ صدقے کے بارے میں مختلف حادثیت آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ صدقے چھپا کر جو صدقہ کیا جاتا ہے اس سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ایک آدمی جب گھر میں کوئی بیمار ہو یا خود بیمار ہو صدقہ دے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو عافیت دے ہاں لیکن بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں بکرا لاتے ہیں جان کے بدلے جان کا صدقہ کرتے ہیں گویا کہ اس کی اس کا بدل ہو گیا یہ مرنے کی بجائے بکرے کو مار رہے ہیں ہم لوگ تو اس کی موت اس پر آ جائے اس طرح کی چیز اسلام میں نہیں ہے بلی کا کوئی تصور اسلام میں نہیں کی اس کے بدلے اس کو بلی لیا جائے تو بہت سارے لوگ لاتے ہیں کہتے ہیں کہ بیمار کا جو ہاتھ اس پر لگایا جائے اب اس کی بلا پوری بکرے پہ گئی بکرے کو جبا کر دیا چھٹی تو اس طرح کا جو معاملہ اسلام میں نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف سے کھانا پینا چاہے دبا کر کے ہو یا کچھ بھی ہو یا کسی کو کپڑے لیے جائیں کسی کو پیسہ دیا جائے کسی بھی طرح کا صدقہ ہو لیکن اس صورت میں نہیں ہونا چاہیے اسی طرح سے مریض خود اپنا رقیہ کر سکتا ہے بعضوقات بیماری جین وغیرہ کے اثر سے ہوتی ہے جادو وغیرہ سے بھی ہوتی ہے اور کبھی کسی اور اعتبار سے بیماری ہوتی ہے تو آدمی اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے یا علاج کے لیے رقیہ خود اپنا کر سکتا ہے بعض وقت کوئی خاندان میں رقیہ کرنے والا نہیں ہوتا ہے تو خود بھی آدمی اپنے آپ کو اپنا رقیہ کر سکتا ہے عطمان بن عبیرعاص الثقفی کہتے ہیں کہ انہو شکع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعن یجدہو فی جسدہ منذ اسلم انہوں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہا کہ جب سے اسلام لایا ہوں میرے بدن میں ایک قسم کی تکلیف ہے ایک قسم کا درد اور ایک قسم کی بیماری یا پریشانی ہے. فقال له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاث आपने कहा جسم میں جہاں تم کو درد ہوتا ہے وہاں اپنا ہاتھ رکھو اور تین مرتبہ بسم اللہ کہو وقل سبع مرات اور سات مرتبہ اپ یوں کہو, تم یوں کہو اعوذ باللہ و قدرتی من شر ما اجد و احاور اعد بالی و قدرتی من شرما اجد و احاوت تو یہ جو ذکر ہے کہ میں اللہ سے اس کی قدرت کے وسیلے سے میں اس بات کی پناہ مانتا ہوں من ما اجد و جو تکلیف مجھ کو ہوتی ہے اور جس چیز کے خطرے سے میں پریشان ہوں مجھ کو وہ چیز اللہ تعالیٰ سے مجھ کو پناہ دے دے چھپا دے دے اللہ تعالیٰ شفا دے دی, دی فلم تو میں اب اپنے گھر والوں کو اور دوسروں کو ہمیشہ اس دعا کی اس کی اس کی تلقین کرتا ہوں یہ تین مرتبہ اور اب قدرتی من اس طرح سے اس کو سات مرتبہ اس کو پڑھا جائے تو اس حبیب سے بات معلوم ہوتی کہ آدمی خود اپنا رکیہ کر سکتا ہے جو بیمار ہے نمبر نو حرام طریقے سے علاج نہیں کرنا چاہیے بہت سارے لوگ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو جادو اور بہت سارے اس طرح کے جو لوگ عامل ہوتے ہیں غلط غلط طریقے سے علاج کرتے ہیں کبھی تعوض لٹکا دیتے ہیں کبھی لیمو اور مرچ وغیرہ کا معاملہ کرتے ہیں کبھی گھروں میں کیڑ ٹھوک دیتے ہیں کبھی ناریل لٹکا دیتے ہیں کبھی بکرا بسم اللہ واللہ اکبر کے بغیر ذبح کروا دیتے ہیں یا اس سے زیادہ سنگین چیزیں کرواتے ہیں یہ ساری چیزیں غلط ہیں ان سے بچنا چاہیے علاج سے اچھی موت ہے اگر ایسا علاج ہے اس سے اچھی موت ہے کہ آدمی مر جائے لیکن ایسا علاج نہ کرے ایک آدمی عقیدہ کھودے توحید دے اور پھر جی اس کا فائدہ کیا ہے شرک کے ساتھ جینا توحید توحید پر مرنے کے مقابلے میں زیادہ ہے بلکہ توحید پر جینا زیادہ بہتر ہے توحید پر مرنا زیادہ بہتر ہے شرک پر جینے سے لہٰذا آدمی ایسی کتنی ہی بیماری کیوں نہ ہو جائے ایک آدمی کو چاہیے کہ ایسا علاج نہ کرے جس سے اقیلے کی خرابی لازم آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اللہ کا تمی متن جو تمیمہ لٹکائے اس نے شرک کیا اس کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ انوکھئی جو کوئی چیز لٹکاتا ہے وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے داغے باندھنا ناڑے باندھنا درگاہوں کے کڑے پہننا گلے میں تعویذ لٹکانا اور اس طرح کی ساری خرافات جتنی بھی ہیں ان سے بچنا چاہیے یہ اسلام میں صحیح نہیں ہے اسلام میں جائز نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں موت کے وقت آدمی کو کیا کرنا چاہیے اور دوسروں کو اس سلسلے میں کیا کرنا تھی؟ نمبر ایک کے وقت اللہ کے خوف اور اللہ کے امید دونوں کو جمع کرنا چاہیے اور یہ انسان کی نجات کے وسائل میں سے اللہ فرماتے ہیں اللہ کی نبی اور صلی اللہ علیہ علی بن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی حالت نوت کی تھی تو کالا کئی فرج آپ نے ان سے پوچھا نوجوان سے پوچھا کیا حال ہے تمہارا کال ولہ رسول اللہ واللہ یا رسول اللہ امنی ارض اللہ اقاط و دنو بھی اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول میں اللہ سے امید بھی رکھتا ہوں لیکن اپنے گناہ کا خوف بھی مجھ ہے مجھ اللہ کی رحمت سے امید ہے لیکن اپنے گناہ کی وجہ سے پکڑ کا ڈر بھی ہے تو امید بھی ہے اور خوف بھی ہے فرمایا کہ اس حال میں ایسے وقت میں جب کسی بندے کے دل میں یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ اس کو اللہ سے امید بھی ہے اور اللہ کا خوف بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیتا ہے جس کی اس کو امید ہے اور اس سے نجاب دے دیتا ہے امن دے دیتا ہے جس سے وہ ڈر رہا ہے موت کے وقت اگر آدمی اللہ کے رحمت کی امید کرے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس حال میں دنیا سے جائے تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی, کی امید تھی وہ دیتا ہے اور جس چیز سے ڈر تھا اس سے محفوظ کر دیتا ہے اس حدیث کو امامت اور ابن ماجا ہے اسی طرح سے موت کے وقت اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے بدگمان نہیں ہونا چاہیے یعنی یہ نہیں کہ اللہ مجھ کو معافی نہیں کرے گا اللہ سے نا امیدی کفر ہے یہ اللہ کی رحمت کو معطل کرنے کے معنیٰ ہے ایک آدمی ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھے کہ میرے گناہ کتنے ہی کیوں نہ بچ جائیں اللہ کی رحمت اس پر ہمیشہ غالب رہے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف عابی فضب میں ہے آپ نے فرمایا احد کو اللہ تم نے سے کسی کو اس حال کوئی بھی بندہ اس کو موت آئے تو اس حال میں آنا چاہیے کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا تھا موت آئے تو کس حال میں آنا چاہیے کہ اس کا گمان اللہ سے اچھا ہو ان اللہ اللہ ضرور مفرت کرے گا اللہ سے امید رکھنا چاہیے یہ نہیں ہو کہ نہیں میرے گناہ بہت ہے تم کو نہیں معلوم اللہ میری مفرد نہیں گا نہیں ہونا تھی. اللہ سے کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ اور بھی رہا ہے. کیونکہ معلوم نہیں اللہ کسی کی نہیں بھی کرے گا تو معلوم نہیں میرا نمبر کس میں آئے گا لیکن ایک طرف جب ڈر اس کو ہے امید ہی تو ہو سکتی ہے کہ وہ امید کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے میری مفرت کر دے اور اللہ ہمارا بہت اچھا ہے بہت رحم کرنے والا ہے مقرر کرے گا اگر وہ چاہے گا ضرور کرے گا امیدی فلیما ایسا میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اب اس جیسا چاہے وہ گمان کرے تو اچھا گمان اللہ سے رکھنا یہ زندگی بھر کے لیے ضروری ہے لیکن خصوصا موت کے وقت ہونا چاہیے تو ایک آدمی موت کے وقت اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ بہت ممکن ہے اللہ میری مفصرت کر دے یہ ایمان آدمی کی مقصرت کا سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے تیسری چیز ایک مومن کو موت کے وقت اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا ہے کہ اب موت آئے گی اس اللہ سے ملاقات ہوگی جس کا تذکرہ صرف ہم نے اور آنے کریم اور عادف نے سنا اور جس کی نشانیاں آسمان زمین میں دیکھی اور جس سے تعلق کیفیت کی اور جس سے تعلق کی طلب اپنے دل میں محسوس کی اس کو دیکھا نہیں جس کی عبادت زندگی بھر کی اب اس کو دیکھنے کا وقت آیا آخر رضی اللہ عملہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے ومن اللہ کری اللہ ہر قا اہ اور جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ کو بھی اس سے ملنا پسند نہیں جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ کو بھی اس سے ملنا پسند نہیں ہے فقل یا نبی اللہ کراہیت الموسائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی جو موت کی کراہیت ہوتی ہے موت پسند نہیں کرتا ہے کیا یہ مراد ہے فک النانک روس ہم اسے ہر ایک موت کو پسند نہیں کرتا ہے کوئی آدمی مرنا چاہتا ہے آپ دیکھیں مسجد سے لوگ باہر نکل رہے ہیں پوچھیں آپ مرنا چاہتے ہیں آپ کیوں اسے سوالات کر رہے ہیں کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے کوئی آدمی مرنا پسند نہیں کرتا ہے تو کہا کہ فكلنا نكره الموت تو قال ليس كذلك اپن کا ایسا نہیں ولکن المؤمن اذا بشر برحمت الله ورضوانه وجنته لیکن بات یہ ہے کہ مومن کو جب اللہ کی رحمت اس کی رضا اور اس کی جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے موت کے وقت احب لقاء الله فاحب الله لقاءه تو اس کو یہ بات اس کے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق اور محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بھی ملنے کو پسند کرتا ہے وہافی ہی اور کافی کو جب اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی وعید سنائی جاتی ہے کری حری اللہ وہ بالکل پسند نہیں کرتا کہ اس طرح اللہ سے ملے کیونکہ اب اللہ اس سے ناراض ہے جو ناراض اس سے کیوں کر ملے گا کر تو یہ بھی اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا ہے اور اللہ کو بھی اس سے ملنا پسند نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ زندگی بھر کفر اور شرک کر کے آیا ہے اللہ کو ایسے بندے سے ملنا پسند نہیں ہے اس کی روح ایسی پھینک دی جاتی آسمان سے نیچے امام مسلم نے اس کو روایت کیا اور اسی کے قریب بخاری میں بھی روایت موجود ہے تو ایک آدمی کو زندگی بھر اس بات کی طلب رکھنی چاہیے کہ اللہ سے اس کی ملاقات ہو اور اللہ کی رحمت کی طرف اگر نگاہ ہو اور اللہ رب العالمین کی عطا کی طرف اگر نگاہ ہو تو پھر آدمی کے لیے چیز آسان ہو جاتی ہے چوتھی چیز یہ کہ اگر آدمی بیمار ہیں اور موت قریب ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ و استغفار کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ ماں علم یو غر غر غر غر اس کا حلق نہ بولنے لگے جب آدمی کی موت آتی ہے تو پھر وہ کلام چھوڑ دیتا ہے اور اس کی سانس کی وجہ سے حلق میں خر خر کی آواز غر غر کی آواز آنے لگتی ہے وہ آخری اوقات میں ہوتا ہے وہ کسی سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے لیکن ہوش آواز میں ہوتا ہے تو جب تک اس کی یہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے تب تک کہ اس کی توبہ لا قبول کر لیتا ہے لہذا آدمی کو اپنے زندگی کے آخری ایام میں اللہ سے توبہ ضرور کرنا چاہیے کیا زندگی میں کتنے گنا کیوں نہ کیے؟ کوئی گنا اللہ کی رحمت سے بڑھ کے نہیں ہوتا ہے اللہ کی رحمت کی بنیاد پر سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں توبہ کرنے پر جب شرک جیسا گناہ معاف ہو سکتا ہے تو باقی گناہ کیوں معاف نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے ان اللہ بندوں کو ان کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر اصراف کیا ہے حدیں پار کر چکے ہیں لا تخ رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا ان اللہ یا فرالو بجنیا اللہ کو وہ ہے جو سارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ایک دو تین نہیں سب کے سب زندگی بھر کے کیوں؟ انہو وہ بڑا کرنے والا رحم کرنے والا ہے لہٰذا زندگی کے آخری ایام میں آدمی کو خاص طور سے اللہ سے توبہ و استفاد کرنا چاہیے اللہ سے امید کے ساتھ زد کے ساتھ منفرد مانگنی چاہیے نمبر پانچ اسی کے ساتھ آدمی کو اپنی زندگی میں اس سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی جو بندوں کے حق میں تھی ان کو بھی کرا لینا چاہیے اور اگر پائی, کر سکتا ہے تو پائی بھی کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او کے یہ،, یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور احمد کے الفاظ ہیں او می ہی جس بندے پر ظلم کے معاملات کچھ ایسے ہوں جو اس کے بھائی کے حق میں اس نے کیے ہیں اس کی عزت کے سلسلے میں یا اس کے مان یا کسی اور کسی چیز سے سلسلے کسی پر اس نے ظلم کیا فَلِيَتَحَلَّ الْهُمِنْ هُلْيَوْمْ آج ہی اس کو اپنے سے اپنے اوپر سے ہٹا دے آج ہی اس سے معافی کرا لے آج ہی معاملہ ختم کروا دے قَبْلَ اللَّهَ يَكُونَ بِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمْ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ لوگوں کے پاس بدلے میں دینے کیلئے بینار ہوں گے نہ درہم انکانحمل اب اگر وہ حقدار قیامت کے دن آئے گا تو اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی اگر اس کے پاس نیک اعمال ہو تو جتنا ظلم اس نے کیا تھا اس کی بقدر نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی وہ علم ٹک اللہ حسن اور اگر اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں یا نیکیاں ہی نہ ہوں صاحبی ہی تو اس آدمی کے مظلوم کے گناہ لے کر ظالم پر ڈال دیے جائیں گے اس حدیث کو امام البخاری نے صحیح میں روایت کیا ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو مرنے سے پہلے دوسروں پر جو بھی ظلم و زیادتی اس نے کی ہے معاف کرا لینا چاہیے اگر ممکن ہو اس کا بدلہ دینا چاہیے نمبر چھ مرنے سے پہلے جن کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی تلقین گھر والوں کو کریں چاہے سلوک کے اعتبار سے ہو یا مال کے اعتبار سے ہو مثلا کسی نے ہمارے پاس کچھ پیسہ امانت رکھا ہے اب یہ مر جائے اور گھر والوں کو معلوم ہی نہیں کہ پیسہ کس کا ہے یہ اچھی بات نہیں مرنے سے پہلے بتا دے کہ یہ پیسہ گناہ کا میرے پاس ہے اس کو پہنچا دینا گناہ کا قرض مجھ پر ہے اس کو ادا کر دینا اگر مرنے سے پہلے یہ کر سکتا ہے تو بہت اچھا ہے جابر رضی اللہ کہتے ہیں لَمَّ حَبَرَ جب وہ اس کا وقت آیا تو میرے اللہ کہا کہ میں تو ہوں دیکھو کل میرا قتل ہونے والا ہے کیونکہ تیاری ان کی ایسی ہے, ہو سکتا ہے کل کل میں قتل ہو جاؤں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید ایسے من ہوگا من نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرات شہید ہوں گے جو حضرات قتل ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ ان پہرے لوگوں میں میں رہوں گا کہ میں اپنے بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم ہی کو چھوڑ رہا ہوں جو مجھ کو سب سے زیادہ کریم ہے فعن علیہ دئی نق فلیہ دئی مجھ پر کچھ قرض ہے ادا کر دینا سلوک کرنا قرض ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کے ساتھ, اچھا سلوک, کرنا کر بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کہتے ہیں کہنا اولا قطیر اگلے دن جب صبح ہوئی اور جنگ ہوئی تو واقعی پہلے قتل ہونے والوں میں سے موت سے پہلے قتل ہونے سے پہلے انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ میرا قرض ادا کرنا اور ماتحت جو بہنیں تمہاری ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو آدمی کو چاہیے کہ موت سے پہلے پہلے اپنی اولاد میں سے جو ذمہ دار ہیں خصوصاً ان کو اور باقی جو بھی وہاں پر موجود ہوں ان سب کو خیر کی تلقین کرے حقوق کی ادائیگی کی تلقین کرے اس حدیث کو امام الباری نے الجناز میں رواج کیا ہے اسی طرح سے موت سے پہلے پہلے آدمی کو چاہیے کہ اہل ویال کو منکرات سے روک کے مرے مرنے سے پہلے پہلے وہ گھر والوں کو ان ساری خرافات سے منع کرے جو موت کے بعد لوگ کرتے ہیں شور شرابہ کرنا چلانا رونا سینا پیٹنا بال نوچنا کپڑے پھاڑنا اور بدعات اور شرکیات اور نہ جانے کتنی چیزیں جو میت اور جناط سے جڑی ہوئی ہیں خصوصاً اس دور میں بھی آدمی کو چاہیے کے مرنے سے پہلے پہلے اپنے گھر والوں کو ان سے بچنے کی تلقین کر کے مرے تاکہ مری ذمہ ہو جائے ان کی گناہوں کا ذمہ اس پر نہ ہو۔ ابو بردا ابن ابی موسی رضی اللہ تعالی کہتے ہیں وجع ابو موسی وجعا شديدا فغشي عليه ابو موسی رضی اللہ تعالی بہت بیمار ہوئے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ اورته فی حجر امراه من اهله اس وقت ان کا سر ان کی بیوی کی گود میں تھات نہیں تھی کہ اپنی رکھے جوابلم جب ان کو ہوش آیا کا میں اس ہر انسان سے بری ہوں میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں میں اس کے گنا سے دور ہوں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں جس سے آپ نے کا اظہار کیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اونچی آواز میں رونا دھونا کرنے والی معصم کرنے والی اونچی اونچی آواز میں کے رونے والی آوازیں اونچی کرنے والی سے اور الحقا غم میں سر مونڈنے والی یا بال نوچنے والی اور اچھا اپنے کپڑے غم سے پھاڑنے والی ایسی ہر عورت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برات کا اظہار کیا ہے کوئی رشتہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تو یہ آپ سوچیے کیسی حالت میں ہے بے ہوشی ساری ہوتی ہیں پھر ہوش میں آ رہے ہیں دیکھیے اس وقت میں احساس اس چیز کا ہے یہ چیزیں گھر میں میرے نہیں ہونی چاہیے اور اپنے گھر والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرے۔ سوچیں وہ کیسے لوگ تھے کہ جو ایسے حال میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچانے کا اہتمام کرتے تھے۔ اور گھر والوں کو منکرات سے روکنے کی فکر کیا کرتے تھے۔ آج وہ سہواس میں بھی ہم میں سے کئی لوگ گونگے ہو جاتے ہیں۔ کوئی تو ہواس میں بھی کئی لوگ دیکھتے ہیں کتنے گھر میں منکرات چاہے وہ جنازے میں ہو یا نکاح میں ہو یا عام دنوں میں ہو لیکن گونگے بنے رہتے ہیں دئیوس بن کے عورتوں کی ساری کرتوت دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ مانتے نہیں ہیں اور مسجد میں جا کے بیٹھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو نکاح ہو یا جنازے ہو دور کھڑے رہتے ہیں ایک دم ایسے اور عورتیں ساری اخرافات کرتی ہیں ایسے لوگ دیوس ہیں جو بے حیائی کی اور گناہوں کی اور ساری چیزیں منقرات عورتوں میں دیکھیں اور الرجال و قوامون علی نساء کو بول جائیں بلکہ عورتیں اُن پر قوام ہو کہ اگر یہ روکنے لگیں کہیں وہاں آپ کونے میں جاگے بیٹھو ہم لوگ جو کر رہے ہیں ہمارے بیس میں متاؤ یہ بہت شرم کی بات ہے کہ آدمی پھر اس کی بات اپنے کو کہہ کہ میں مرد ہوئی یا عورت سے. تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شور شرابہ کر کے رونے والی ماتم کرنے والی اور اسی طرح سے حالقہ مونڈنے والی یا بال والی اور اسی طرح سے شاخ پہ غم سے کپڑے پھاڑنے والی سے برات کا اظہار کیا اور صحابی نے اپنی اس حارت میں بھی اس کو بیان کیا اسی طرح سے مریض اور مستور کے پاس جو بیمار ہے یا جس کی موت کا وقت قریب لگتا ہے اس کے پاس اچھی بات کرنا چاہیے امید کی مغفرت کی رحمت کی باتیں کرنا چاہیے بری, بری بری باتیں نہیں کرنا چاہیے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضرتم او المریبہ اولمد بکول جب تم کسی بیمار کے پاس یا کسی مریض کے پاس یا کسی میت کے پاس جاؤ تو تم خیر کی بات کہو بھلی بات کہو اچھی بات کرولا اس لیے کہ تم جو کچھ کہو گے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں آدمی جب کسی بیمار کے پاس یا کسی میت کے پاس جائیں تو اس وقت میں اچھے دعائیہ کلمات کہیں تاکہ فرشتے اس کی بات پر آمین کہیں قال فلن انا تھا ابو سلمہ اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرماتی کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ان کی شوہر تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ائی فقلت یا رسول الله ان ابا سلمہ قد اللہ کی رسول ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے ان کی وبات ہو گئی کالقولی کا کہ تم یوں کہو آپ نے کہا ان کی بیوی سے یہ کہو کیا کہو اللہ اللہ میری بھی مغفرت کر دے اور ابو سلمہ کی بھی مغفرت کر دے بحث اور ان سے بہتر ان کے بعد مجھ کو دے دے ان سے بہتر ان کے بعد مجھ کو دے, دے ان سے بہتر بھلائی ان کے بعد اس کو عطا کر. فرماتی ہیں فَقُلْتُ اللہ ابو سلمہ کے بعد ان سے بہتر چک دیا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو جب کسی کے پاس جائے تو رحمت اور مغفرت کی دعا کرنا چاہیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے ہائے افسوس اور اس طرح کی ساری چیزیں رونا دھونا بے وجہ کی بعض اوقات چیزیں بناوٹی بھی ہوتی ہیں آدمی اس لیے نہیں روتا ہے کہ واقعی غم ہے اس لیے روتا ہے کہ اس کا نام خراب ہوگا بہت سی عورتیں اس لیے بھی روتی ہیں کہ اگر نہیں روئیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو اتنی گھر میں موت رونا تک نہیں آیا اس کو اس لیے آنکھوں سے بہت سارے لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے کہ آنکھوں میں آنسو تو نہیں لیکن مور ہو رہا ہے یہ کون سا رونا ہے بھائی اللہ فرمائے دکھاوے کا رونا اللہ کے نزدیک سزا کا مستحق بناتا ہے شور شرابہ کرنا اس طرح سے ماتم کرنا یہ نہ دنیا میں فائدہ دیتا ہے نہ آخرت میں لوگوں کو واقعی سمجھتا ہے کہ ہاں یہ جھوٹا رو رہا ہے لوگ اتنے نادان نہیں کہ پہچان نہ پائیں کون آدمی بناوٹی رونا رو رہا ہے اور کون اصلی رونا رو رہا ہے لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ مریض اور کے پاس جائے تو خیر کیا فائدہ ہوگا کلمے کا مرنے سے پہلے کلمے پر فائدہ ہوگا اور ابو طالب کی وفات کے بعد تلقین نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ نے مرنے سے پہلے تلقین کی یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے تو مرنے سے پہلے بیمار کو یا قریب الموت کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہیے خصوصا ان لوگوں کو جن کی زندگی شرف پر رہی ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد رجل من الانصار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کی عیادت کے لیے گئے فقال یا قال آپ نے کہا اے نامو قل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہو فقال اقال ماموں یا چچا فقال بلقی خال, خال قالی انقول لا الا اللہ انہوں نے پوچھا لا الله کہنا چاہیے یہی میرے لیے بھلا ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم آپ نے کہا کہ ہاں یہ تمہارے لیے اچھا ہے یہ تمہارے لیے اچھا ہے اس کو امام احمد نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت لوگوں کو یا بیمار کو جب معلوم ہو جائے کہ شاید یہ آخری وقت کا یہ آدمی پڑھو یہ نہیں. بلکہ واقعی لگتا ہے کہ ایک انسان کی موت ہو سکتی ہے اور یہ واقعی بیمار بہت زیادہ بیمار ہے تو ایسے وقت میں اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہیے اسی طرح سے آخری چیز یہ ہے کہ ایک انسان اگر واقعی توحید پر مرتا ہے اور کلمہ پر اس کی موت ہوتی ہے تو اس کے لیے بہت بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لاقینوا موتاکم لا اله الا الله اپنے مرنے والوں کو اپنے مرتے ہوئےوں کو لا اله الا الله کی تلقین کرو۔ وانه من كان اخر كلمته لا اله الا, اِلَّا عند الموت الجنة من, الدهر وإن عصابه قبل ذلك من عصابه. نے فرمایا اس لیے پہلے پہلے اور اسی پر مرے وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا ایک نہ ایک دن چاہے اس سے پہلے جو بھی اس کو پہنچے یعنی اگر گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال بھی دیا تب بھی ایک نہ ایک دن جہنم کے اس کو جنت میں ڈالا جائے گا اور ان اصاب احصاب ہے چاہے جنت میں جانے سے پہلے کوئی تکلیف کو ہو بھی ہوگی لیکن جنت میں ضرور جائے گا جہنم میں دخول ہو سکتا ہے لیکن خلود نہیں ہوگا لہذا اس اس حدیث کو امام ابن حبا نے روایت کیا ہے اور یہ بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ میت کے پاس بیٹھ کر ہم اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں اس سے پہلے کہ وہ ہوش کھو دے تو یہ کچھ باتیں تھیں جو مرض اور موت سے متعلق تھی اس کا اہتمام ہم کو خود بھی اپنی ذات کے اعتبار سے کرنا چاہیے اور اپنے قریب رشتہ دار دو صحباب کے سلسلے میں بھی کو کو رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کو ایمان کے ایمان پر ہم سب کا خاتمہ کرے ہماری اور ہمارے اہل عیال اور تقریبا کی اللہ رب العالمین نوثرت کرے بلکہ سارے مسلمانوں کو پر مرنے سے محفوظ رکھے اور دار انسانیت کو اللہ رب العالمین توحید کی نعمت سے مالا مال کرے